آپ سے پوچھ لیتے ابھی میرا چھوٹا سا سوال تھا ایک تو یہ تھا کہ کثری نماز کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کچری نماز کتنے مائل کے بعد شروع ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ پوچھنا تھا کہ دو تین سو مائل سفر کر رہے ہیں اور اگر پچیس تیس مائل رہ جاتے ہیں اور نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے تو کیا گھر آ کے وہ ہم کچری نماز پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے اور ایک یہ تھا کہ جب ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے نظر میں جاتے ہیں تو رقو ر کا دفتر ہوتا ہے تو فوراً نماز شروع کر دیتے ہیں تو پہلی رقاط کے جب رکو پہ جائیں گے تو کیا وہ پوری رکاوٹ پڑنی پڑے گی جہاں کے وہ رکوع کے اوپر جائیں گے تو وہ پوری چار کتیں بھی جائیں گی اگر فرض کیا تو ہاں جی کے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ تقریباً بانوے ترانوے کلو میٹر سفر ہو کم از کم تو اس کے نماز قصر شروع ہوتی ہے اور نماز قصر اس شروع ہوگی جب اپنے شہر کی ہاتھ میں ہاد میونسلٹی سے باہر نکل جائیں گے تو نماز قصر شروع ہو جائے گی اب یہ ہے کہ جو نماز سفر میں قزا ہو گئی یعنی وقت گزر گیا کسی وجہ سے اللہ پڑھنے کی توفیق دے لیکن کسی وجہ سے وقت گزر گیا گھر آتے آتے تو گنے آ کر بھی وہ کسر ہی پڑی جائے گی لیکن اگر تھوڑا سا وقت بھی پا لیا کہ مثلاً فرض کریں کہ گھر تو وہ پہنچے آدمی اور ابھی سورج شروع نہیں ہوا تھا لیکن اس کے دو چار منٹ بعد سورج شروع ہو گیا تو اب وہ پوری نماز پڑے گا नहीं نہیں پڑے گا اگر کی تو ویسے ہی کثر نہیں ہوتی مثال دی ہے یعنی وقت میں اگر آ گیا آدمی تو پوری پڑے گا چاہے بعد میں کزاب پڑے گا لیکن وقت گزرنے کے بعد گھر میں پہنچا تو پھر قطر جو ہے وہ بھی یعنی کتھر کذابی کثر ہی پڑے گا دو رفت پڑے گا تیسرا سوال جو آپ کا تھا کہ اگر آدمی مسجد میں گیا اور امام صاحب رقو میں ہے تو رکو میں اس وقت مل گیا تو وہ اس کی ہوگی یا نہیں ہوگی بالکل اس کی ہو جائے گی جس نے امام کو مطا امام مالک میں ابو حضارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو تم میں سے آیا اور امام کو رکوع میں پائے تو رکوع میں شامل ہو جائے اور جو سجدے میں پائے سجدے میں شامل ہو لیکن رکھا تو اس کو نہیں ملے گی تو اس طریقے سے جو امام کو رکوع میں پالے رکوع میں پانے کی شرط یہ ہے کہ امام اللہ کو کہہ کے مفت جو اللہ اُکر کہہ کے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ لے پھر امام جو ہے وہ سم اللہ عل حمدہ کہے یہ نہیں ہے ادھر نے اسلام کی نماز کی نیت باندھی اور آدمی جو ہے وہ اللہ اکر کہہ کے جا رہا ہے اور امام نے سمی اللہ علام حمدہ کہہ دیا نہیں مفتی دونوں گٹنوں پہ ہاتھ کے کمر کو برابر کر لے چاہے ابھی تصویرات شروع بھی نہ کی امام نے سمی اللہ علام حمدہ کہہ دیا اب وہ رکاج کو پانے والا ہو جائے گا سی ابو احبو رضی اللہ تعالیٰ عن ہو سے بخاری شی ندی ہے کہ وہ مسجد میں آئے تو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکوع میں تھے تو حضرت ابو بکرار رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کے دروازے سے داخل ہوتے رکوع کر دیا اور رقو میں چلتے چلتے سب کے ساتھ جا کر مل گئے جب نماز پوری ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو آپ نے اے ابو بکرہ اللہ تری ہرس نماز میں اور زیادہ کرے لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا بلکہ سخ میں شامل ہو کے رکوع کرنا ہے وہ رکوع کیا نام ہے دروازے سے رکوع کر کے چل کے نہیں آنا بلکہ اپنی جگہ پہ آ کے پھر رکوع کرنا ہے تھوڑی طریقے سے رقو کے ساتھ یا جی کے ساتھ جس نے رقو پا لیا اس نے رقط پا لی جی مدنی جان اگر تشریف لے آئے ہیں تو برائے مہربانی آئیں